فإن خير الحديث كتاب الله وخير محمد من من همزه ونفقه بسم الله الرحمن الرحيم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 کما صلی تعلیہ برای ملا علی بروحیم ان حمیدم مجید اللہ محمد وعلا آل محمد کما بارک تلا برہی ملا برہیم اللہ ربنا آتی حسن وفی اللہ خیر حسن تم وقین آدا بندار ربنا آتی من بلدن کا رحمتم لنا من امرنا رشد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 اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے آج ان شاء ہم سورت النحل کی آیت نمبر 35 سے اسٹارٹ کریں گے 34 تک پچھلی دفعہ ہماری گفتگو مکمل ہوئی تھی اور چار رکو بھی مکمل ہو گئے تھے اب عقیدہ توحید کے حوالے سے ان ڈیٹیل اس میں دعوت حق کا آغاز ہونے جا رہا ہے اس سے پہلے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فزیکل فنامنا آف نیچر ہیں اس یونیورس کے اندر اللہ تعالی نے جو نعمتیں انسانوں کو عطا کی ہیں ان کے ذریعے اپنی پہچان کروائی تھی اب عقیدہ توحید کے حوالے سے جو مرکزی ٹاپک ہے مکی صورتوں کا وہ ڈسکشن ہونے جا رہی ہے اور اس میں چند شور آفاق آیات بھی آنے جا رہی ہیں جو ہم مختلف ویڈیوز کے اندر لیکچرز کے اندر کوٹ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الدین اشرق اور شرک کرنے والے لوگ یہ کہتے ہیں لہما من مندون ہی منشی کہ اگر اللہ ہی چاہتا تو ہم اللہ کے سوا کسی اور ہستی کی عبادت نہ کرتے نہ ہم والا آبا اور نہ ہی ہمارے باپ دادا اب دیکھیں دل تے ہوجتا ٹھہر یعنی انسان اگر بےمانی کے اوپر اترا ہو تو کس طریقے سے پوری ڈاکٹری کو الٹنے کی کوشش کرتا ہے اب اگر کسی کلما کو توحید کے ماننے والے کے سامنے یہ سٹیٹمنٹ دی جائے تو وہ اس کا انکار بھی نہیں کر سکتا کون کہے گا ہم بھی یہی کہیں گے کہ جی واقعی اگر اللہ تعالی چاہتا تو انہیں ہدایت مل جاتی نہ یہ شرک کرتے نہ ان کے اباؤ اجداد کرتے جملہ وہ صحیح بول رہے ہیں لیکن بدنیتی کے ساتھ بدنیتی ہے کہ وہ اپنے شرک کو چھپانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کی قدرت ہے وہ ہمیں روک سکتا ہے تو روک کے بتائے یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یا تو اس کی مرضی سے کر رہے ہیں یا پھر وہ اتنا کمزور ہے کہ ہمیں شرک کے اوپر روک نہیں سکتا حالانکہ یہ اللہ کے ڈیوائن پلان کا حصہ ہے کہ اس نے دنیا میں کھلی چھٹی دی ہوئی ہے تمہیں بھی اور تمہارے واؤجداد کو آخرت میں پکڑے گا اس چیز کو خدا کی کمزوری کیسے بنا رہے ہو کمزوری تو تب بناؤ جب اسے ڈیوائن پلان کا حصہ نہ بنایا گیا ہو قرآن میں درجنوں جگہ ہے کہ اگر آخرت کا ایک دن طے نہ ہوتا ہم دنیا میں ان کا معاملہ تمام کر دیتے لیکن اللہ کے ہاں ایک مدت طے ہے کہ جو آپ کو گیون سرکمسٹانسز میں حالات و واقعات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ٹائم دیا ہے اس میں آپ کو آزمانا ہے آپ اللہ کی طرف پلٹ اور جن میں حق کی کوئی رتی ہوگی اور وہ حق قبول کرنا چاہیں گے قبول کر لیں گے خالد نورید نے انیس سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے اسد کے انیس سال کے بعد اسلام قبول کیے انیس سال تک نبی السلام کے دشمن رہے ہیں اسلام میں انہیں انیس سال نہیں ملے پھر لیکن اسلام میں جو انہیں پیریڈ ملا آلموسٹ آپ سمجھ لیں بارہ تیرہ سال کا پھر انہوں نے اپنی وہ ساری گلطیاں دھوئیں اور آج نان مسلم بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں ایک پرست کو کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ادھر سے اٹھا کے مسلمانوں کی لیڈرشپ پہ بٹھایا آرمی چیف کے طور پہ اور رومنز اور پرشنز کو الٹ دیا وہ تو کہتے ہیں چلے ایک عرب ریولوشن تھی ہم تو اسے خدا کی طرف سے ڈیوائن مانتے ہیں لیکن برالی یہ غیر معمولی چیز ہے اب مجھے بتایا انیس سالوں کے اندر انہیں موت بھی آ سکتی تھی کوئی تھوڑا پیریڈ تو نہیں ہے اس میں کئی جنگیں انہوں نے نبی الاسلام سے لڑی ہیں غزب احد والا معاملہ تو حضور کے دانت بھی ان کی وجہ سے شہید ہوئے جنگ تو مسلمان جیت چکے تھے لیکن وہ نبی الاسلام کی نافرمانی کرنے کے سبب جب درا چھوڑ دیا اسحاب نے پینتیس نے 50 میں سے تو خالد ابن ولید کی اکابی نظریں دیکھ رہی تھی وہ پیچھے سے آئے اور حملہ کیا اس میں نبی اسلام کے دانت بھی شہید ہوئے ستر سے زیادہ کرام شہید ہو گئے اور مدینے کا کوئی گھر نہیں تھا جس میں کوئی میت نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی جب چاہے ہدایت دے دیتا ہے تو حق بات ہے یہ کہ اگر اللہ تعالی زبردستی ہدایت دینا چاہتا تو واقعی کوئی شرک نہیں کر سکتا تھا لیکن یہ تو اللہ کا ڈیوائن پلان ہے کہ اس نے دو راستے آپ کو دکھائے ہیں اننا ہدع نہ سبیل اما شاہ کہ رہ اما کفورا اگر یہ امتحان نہ ہو تو پھر آخرت کے انعامات بغیر محنت کے تو مل نہیں سکتے یہ اللہ کے ڈیوائن پلان کا حصہ ہے اسلام کا مقدمہ دین کا مقدمہ رسولوں کا مقدمہ اس پہ قائم ہے کہ آپ نے آخرت کے ساتھ سے جوڑ کے دیکھنا ہے ورنہ تو واقعی دنیا میں اگر دیکھا جائے تو یہ خدائی نظام بھی فیل ہے اگر صرف دنیا کی حد تک دیکھا جائے ہٹلر مار گیا چھ لاکھ یا ساٹھ لاکھ یہودیوں کو خود اس نے خودکشی کر لی چھ لاکھ دفعہ اسے پھانسی کوئی نہیں ہو سکی ہاں اگر آخرت کے ساتھ جوڑیں تو ہر مظلوم کے بدلے اسے ایک دفعہ پھانسی دینا اور ہر دفعہ زندہ کرنا اور پھر پھانسی دینا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں ہے لہذا آخرت کے ساتھ جب تک ہم اس معاملے کو نہیں جوڑیں گے تو دین کا مقدمہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے ہیں نہ ہمارے ابا اجداد ولاحما من دون ہی من شیئ اور ہم اللہ تعالیٰ کی جو حلال کردہ چیزیں ہیں ان کو حرام نہ ٹھہراتے اور جو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرائی ہوئی چیزیں ہیں ان کے سوا اور چیزوں کو حرام نہ ٹھہراتے یہ جو خود ساختہ شریعت ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے فَعَلَ الَّذِينَ من قبل یہی حرکت کی تھی اگلے لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے گزر چکے یہ اگلے ویسے ہم تو اردو میں بول دیتے ہیں نا جو بعد میں آنے والے ہیں لیکن اردو لنگوسٹک میں اگلوں سے مراد ہے جو آگے گزر چکے ہم پچھلے ہیں کیونکہ وہ ہم سے پہلے آگے جا چکے ہیں ہم ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں فہل رسولی الا مبین تو رسولوں پر تو سوائے حق کو واضح پہنچا دینے کے اور کوئی چیز رسولوں کے ذمہ نہیں ہے پیغمبروں کا کام تھا انہوں نے اپنا کام پورا کر دیا یعنی پیغمبروں نے صرف حق پہنچانا تھا گھول کے کسی کو پلانا نہیں تھا نہ زبردستی کسی کو ہدایت کے راستے کے اوپر لے کر آنا تھا یہ اس چیز کا مطلب ہے اللہ چاہتا تو یہ بھی کر سکتا تھا لیکن پھر وہ امتحان ختم پھر جنت اور جہنم کا کانسپٹ ختم لہٰذا دین کا مقدمہ قرآن جو ٹوٹلٹی میں پیش کر رہا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ نے کبھی بھی زبردستی ہدایت نہیں دینی بلکہ اللہ تعالی نے انسان کی چوائس کے اوپر چھوڑ دیا یہ اکثر ایک جملہ بولا جاتا ہے نا جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے کہ جملہ غلط ہے جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے مرضی سے کچھ بھی نہیں ہو رہا سوائے ان کاموں کے کہ جو اللہ چاہتا ہے کہ انسان کرے ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہاں اللہ کی مرضی سے جو نماز چھوڑ رہے ہیں وہ اللہ کی مرضی سے نہیں چھوڑ رہے ہیں اللہ کی اجازت سے چھوڑ رہے ہیں اجازت کیا کہ دو راستے یہ راستہ اختیار کرو خواہ یہ کرو انا ہدئی نہ ہو وہ سبیر اما وہ اما کفور ہدایت کا راستہ بھی واضح کر دیا ہے گمرائی کا بھی چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو خا نہ شکری کی لیکن آخرت میں پکڑ لے گا تو اللہ تبارک بطالہ کی مرضی سے ہر کام نہیں ہو رہا اس کی اجازت سے ہو رہا ہے مرضی اس کی وہی ہے جو اس نے پیغمبروں کے ذریعے بتائی ہے ہاں اب چونکہ اس نے اجازت دے دی ہے کہ میرے مرضی کے خلاف بھی جا سکتے ہو ورنہ تو یقین کریں ازان ہو اور کوئی مسجد کی طرف نہ جائے تو اس کے پاؤں زمین میں دھانس نہ جائے ایسے نہیں ہوگا اور نہ یہ ہوگا کہ ازان ہو رہی ہے تو زبردستی آپ کے پاؤں چلنا شروع کر دیں مسجد کی طرف یہ بھی نہیں ہوگا اور اسی اختیار کی وجہ سے آخرت میں جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے اس کانٹیکسٹ میں سورہ کی ایک آیت ہے جو میں اکثر کوٹ کرتا ہوں کیونکہ کریٹیکل ٹاپک ہے سورہ الزمر کے اسٹارٹ کے اندر ہی سورت نمبر 39 ہے کراس ریفرنس کے طور پہ میں وہ آیت کور کر دوں اور یہ قرآن کی چند آیات ایسی ہیں کہ جن کو بارہار ڈسکس کرنا ضروری ہے ادر وائز امبیا کا مقدمہ کتابوں کا مقدمہ لوگوں پر ایا نہیں ہوگا سورہ زمر 39 نمبر سورت ہے اور اس کے اسٹارٹ میں ہی آیت نمبر سیون ہے ان تک فرو فن اللہ غنی یو اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے کفر کرو گے تو یاد رکھنا اللہ بے پرواہ ہے یعنی تمہارے کفر کرنے سے اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے نہ اسے ٹینشن ہوگی کہ یار بندے میں نے پیدا کیے تھے پیروی شیطان کی کر رہے ہیں؟ نہیں اسے پتا ہے کہ میں نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے لیکن یہ یاد رکھنا اللہ راضی کوئی نہیں اپنے بندوں کے کفر پر راضی نہیں ہے تو بندے کفر پھر کیسے کر سکتے ہیں جو میں نے بولا تھا کہ ہر کام اللہ کی مرضی سے نہیں اجازت سے ہو رہا ہے اس جملے کو فٹ کریں اللہ کہہ رہا ہے میں اپنے بندوں سے کفر کے معاملے میں راضی کوئی نہیں ہوں جب راضی نہیں ہو رازی اور مرضی ایک ویلنٹ ورڈ ہے پھر ہو رہا کیوں ہے کیونکہ اللہ نے اجازت دے دی ہے کہ ٹھیک ہے جو مرضی کرو وائن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ اور اگر تم شکر گزاری کی رویش اختیار کرو گے تو یہ اللہ کی مرضی ہے وَلَا تزر واضر وِزْرَ وزرا اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی ثُمَّ الا اور رب اس کے بعد تمہیں لوٹ کر اپنے رب کی طرف جانا ہے فیونبی اکم بیما کم تم وہ پھر تمہیں خبر دے دے گا جو کچھ تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ <الصدور> بے شک وہ تو سینوں میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے تو اس میں واضح آ گیا کہ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ شکر گزاری کی روش اختیار کرو اللہ کی مرضی یہ ہے کہ نافرمانی نہ کرو لیکن نافرمانی کر سکتے ہو اجازت دی ہوئی ہے اس نے آخر میں پکڑ لے گا اب سورہ نخل کی آیت نمبر 36 یہ قرآن حکیم کی شعرا آفاق توحید سے متعلق انبیاء کی دعوت سے متعلق آیات میں سے ایک آیت ہے ہم نے اپنے ریسرچ پیپر نمبر 4 امام الانبیاء کی دعوت قرآن میں بھی قرآن سے جو پچاس آیات سلیکٹ کی ہیں نا ان میں یہ آیت بھی سلیکٹ کی تھی وہ پچاس آیات وہ ہیں کہ آپ کو پورے قرآن کا مقدمہ سمجھ آ جائے گا اس کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیں کہ ساڑھے چھ ہزار آیات کو بار بار پڑھ کے ان کی تفسیر پڑھنے کے بعد جو میں نے پچاس آیات سلیکٹ کی ان میں وہ آیت آتی ہے کہ جو سینکڑوں آیات کے اوپر بھاری ہے اپنے مضمون کے اعتبار سے والد بافنا فی کلی امت رسولہ اور بے شک ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا ایک ہی بنیادی دعوت کے ساتھ انبود اللہ کہ عبادت کرو اللہ کی بندگی اللہ کی اللہ کو ماننا نہیں اللہ کی ماننا یعنی ایک سٹیپ آگے کو ماننا تو ہے کی ماننا وش تانب اور دوسری پینل میں دعوت تھی کہ اللہ کے مقابلے پہ جتنی ہستیاں ہیں مقابلے پر ان کی نفی کرنی ہے شیطان کے راستوں کی پیروی نہیں کرنی تاغوت کی نفی کرنی ہے تاغوت, تغا تگیانی کا لفظ اردو میں بھی استعمال سمندر میں تگغنی کب آتی ہے جب وہ اپنی باؤنڈری سے باہر نکل آتا ہے تو تاغوت ہر وہ چیز ہے جو توحید کے مقابلے پر کھڑی ہوئی بھی ہے اور یہ اتنا سینسٹو ٹاپک ہے ایون اگر اللہ کے ماننے والے لوگ اللہ کی پسندیدہ ہستیوں کو اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیں تو ان مانوں میں وہ بھی تاغوت ان کے لیے بن جائے گا اگرچہ اللہ کے حضور وہ حزب اللہ ہوں گے مسند احمد میں حدیث ہے اللہ تجبری وسا نہیں ہو بدھ اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی پوجا کریں نبی کی قبر کیسے بت ہوگی نبی تو اللہ کا نمائندہ ہے دنیا میں نہیں جب پوجا ہوگی اگرچہ نبی کی ہو رہی ہوگی وہ بت بن جائے گا عیسیٰ ابن مریم وہ جی ہن فنیا وال مقرر ہے لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ تم نے اللہ کے سوا عیسیٰ اور ان کی ماں کو معبود مان لیا ہے جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفے کے یہ تو روٹی کھانے کے محتاج تھے سورت المائدہ میں اور پھر فرمائے مندون اللہ ہیں یہ حالانکہ مندون اللہ نہیں تھے اللہ کے پیغمبر مندون اللہ کیسے ہو سکتے ہیں ایک سورت میں جب لوگ انہیں اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کرتے اس کانٹیکسٹ میں پھر وہ مندو نیلا ہے پھر صرف بت نہیں پیغمبر ہوں فرشتے ہوں جنات ہوں سب مندو نیلا بن جائیں گے اس میں ان ہستیوں کا قصور نہیں ہے بنانے والوں کا قصور ہے لیکن اللہ تعالیٰ تو اپنی توحید میں کوئی چیز برداشت نہیں کرتا شرک کیا ہے کرسچنز نے اور اللہ تعالیٰ رہا ہے کہ اگر اللہ ارادہ کرے عیسا کو اس کی ماں کو اور جتنے زمین میں سب کو ہلاک کر دے اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا ہونا چاہیے تھا کہ سارے کرسچئن کو ختم کر دے نہیں انہوں نے کہا جس کو تم نے خدا بنایا اسے بھی میں ہلاک کر دوں میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا اب پیچھے کیا رہ گیا توحید اسٹیبلش کرنے کے لیے وہ ہمارے استاد مولانا سارسہ بڑی اچھی بات کرتے تھے اور یہ جملہ بھی میرا بعض لوگوں نے آؤٹ آف کانٹیکٹ کاٹا کہ جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی آٹومیٹکلی ہو جائے گی کہتے ہیں دیکھیں جی صاحب کہ گستاخی امبیا کی گستاخی کرنے کا نام ہی توحید ہے جسے تم گستاخی سمجھ رہے ہو وہ آٹومیٹکلی ہوگی جتنی بار تو بیان ہوگی مولے ساکھ صاحب نے تو پنجابی میں بڑے پیارے جملے بولا انہوں نے کہا جدو تو بیان بیان گے پھر تو کم آگے کہ نبی دے پلے کوئی شاید نہیں سب اللہ دہ اختیار ہے آپ کی گستاخی تو ہو جانی ہے کیا کریے اسٹارٹ اس سے ہوگا پھر تو یہ گے کہ ایسا مریم روٹی کے محتاج تھے آٹومیٹکلی اب عی نے مریم کی گستاخی ہوگی جی اب ان کی جو اینولوجی ہے اس میں تو یہ کہتے ہیں کہ اچھا روٹی کے محتاج ہے, پھر روٹی تو افضل ہو گئی واقعی بالکل لوجیکلی میتھمیٹیکلی تو افضل ہو گئی یہ اس طرح مرتبے بناتے ہیں نا روٹی افضل نہیں ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ دنیا کو جوڑا ہوا ہے اس طرح افضلیت ہونا شروع ہو جائے تو پرندہ اڑ سکتا ہے مسلمان نہیں اڑ سکتا تو پرندہ افضل ہو گیا انسان سے نہیں تو اس سے وائس ورسا ریزلٹ بھی نکلتا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر گورا یہاں بیٹھ کے سیٹلائٹ کے ذریعے افریقہ اور آسٹریلیا میں دیکھ سکتا ہے تو اللہ تبلی کیوں نہیں دیکھ سکتا وہ یہ رزلٹ نکالتے ہیں کہ مادہ ترقی کر سکتا ہے تو روحانیت کیوں نہیں کر سکتی تو کرو جناب اسیرو کیا ہاں پیغمبر کو اللہ دکھا سکتا ہے پیغمبر کے بارے میں جب تک کوئی چیز سامنے نہیں آتی ہم نہیں مانیں گے ہم نے تو دیکھا کہ آپ کے اولیا بغیر اینک کے سامنے کاغذ دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے اور وہ اینک بھی اجمیر شی والوں نے نہیں بنائی نہ بغدادی والوں نے گورا شریف نے بنائی ہے تو اسباب کی بنیاد کے اوپر یہ کلیم کرنا کہ اسباب میں اگر یہ طاقت ہے تو انسان اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہے نہیں بھائی کتے کی سونگنے کی جو حص ہے وہ انسان سے ہزاروں گنا زیادہ ہے اکاب دو کلومیٹر اوپر سے انچ بائی انچ اسکوئر کو وہ ٹارگٹ کر سکتا ہے اندازہ کرو دو کلومیٹر سرکار دو میٹر نہیں میں کہہ رہا کتنی حیران کن بات ہے ہاتھی زمین پہ پاؤں مار کے چالیس کلو تک دوسرے ہاتھی کو اپنا میسج پہنچا سکتا ہے چالیس کلو ہم تو نہیں کر سکتے پھر ہاتھی بھی افضل ہو گیا نہیں ہاتھی کو اللہ نے کوالٹی دی ہے انسان کو نہیں دی ہے تو ایک بندے میں کوالٹی کا ہونا دوسری مخلوق میں نہ ہونا اس سے افضلیت گہرے افضلیت ثابت نہیں ہوتی ہے اس کی ڈومین ثابت ہوتی ہے تو اللہ کے مقابلے پہ جتنی بھی ہستیاں ہیں وہ تاغت ہیں ہاپر ہوں فرشتے ہوں کیونکہ لوگوں نے انہیں کھڑا کیا ہمارے نزدیک وہ حزب اللہ ہے لیکن جب اللہ کے مقابلے پہ آئیں گے پھر تو اسٹیبلش ہوگی بالکل سیدھی سی بات ہے اسی طریقے سے جب امت میں سے کسی شخص کو پیغمبر کے مقابلے پر لا کر کھڑا کیا جائے گا پھر ہم کہیں گے کہ بھائی ہم نے اس امام کا کلمہ نہیں پڑھا ہم نے کلمہ اس کا پڑھا جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وسلم اور اس میں ہم کسی امام کی توہین نہیں کر رہے ہوتے امام کے ماننے والوں کی توہین کر رہے ہوتے ہیں کہ ظالمو تم نے اماموں کو پیغمبر کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا تو یہ ہماری مجبوری ہے تو توحید بیان کریں گے تو گستاخی آٹومیٹکلی ہو جائے گی ان کے زوم میں اور جب آپ سنت کو بیان کریں گے نبی اسلام کی اتبا کے اوپر زور دیں گے تو اماموں کی اور بزرگوں کی گستاخی آٹومیٹکلی ہو جائے گی باب تشاہی کوئی نہیں آٹومیٹکلی ہو جائے گا اس کے بغیر چاری کوئی نہیں کیونکہ مقابلے میں وہ کھڑے ہوئے ہیں نا مقابلے پہ آ رہے ہیں تو کٹتے چلے جائیں گے یہ تو کلیئر کٹ بات ہے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے دیکھ لیں صحیح بخاری میں حضرت ابو بکر کا جو خطبہ ہے حضور کی میت کے اوپر کم از کم چار جگہ پہ یہ حدیث تفصیل سے آئی ہے اب میت کے اوپر بجائے سابق کرام کو کوئی تسلی دینے کے کوئی دروشیف کی محفل کروانے کے کوئی حضور کے فضائل میں آیات پڑھنے کے ومار صلی اللہ کا اللہ رحمت یا جی ان اللہ ومل کا نبی اللہ محمد صلی اللہ محمد محمد نہ ساری آیتیں بولی ہوئی ہیں پہلا جملہ بولا ہے من کان ابدو محمد محمد جو بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا کان کھول کر سن لے محمد مر گئے نہ کوئی آیت نہ کوئی عدیث فتوا اور وہ او بھی جالی کیونکہ حضور کی عبادت تو کوئی سابی کرتا ہی نہیں تھا خرائٹیکل. جو ہو ہی نہیں رہا بیسیکلی بعد والوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ ان کو دوسرا جیزس کرائسٹ نہ بنا لینا انسانیت میں سب سے بڑا شرک ایک پیغمبر کے نام پہ ہوا ہے رسول اللہ نے بھی دوسرا جیزس کرائسٹ بن جانا تھا اگر ازدو بکر اس وقت بلی نہ مار تھے انہوں نے کہا ان کا مدبا صاف کر دو ممن خان عبود اللہ اللہ حی اللہ یمود اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے اللہ زندہ ہے اسے کبھی موت نہیں آئے گی یہ ایک انہوں نے خود ساختہ جملہ بولا بالکل صحیح بولا یہ ہمارا بھی یہ عید ہے اس کے بعد انہوں نے کہا میں دلیل میں آیت پیش کرتا ہوں آیت میں یہ الفاظ کوئی نہیں تھے آیت میں یہ تھا وما محمد ان اللہ رسول خلت من قبل رسول اف اماتا او قوتلا محمد تو نہیں مگر ایک رسول ان سے پہلے بھی وہ رسول ہو گزرے اگر یہ مر جائیں یا جنگ میں قتل کر دیے جائیں کیا تم اپنا دین چھوڑ دو گے لیکن عظہ بکر نے یہ نہیں بولا اظہر بکر نے کہا تم میں جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر گئے اور جو اللہ کی بات کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے دین نے باقی رہنا ہے ہزاروں بیا آ کے چلے گئے کیا اللہ کی توحید ختم ہو جائے گی اللہ تو کسی پیغمبر کا محتاج ہی نہیں ہے پھر دوسری آیت پڑی ان کا میتون تمہیں بھی مرنا ہے تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے پھر تیسری آیت پڑی بخاری میں تو دو آیتوں کا ذکر ہے المستدرک لی میں تیسری آیت پڑی سورت المبیا ہے۔ نبی ہم نے تم سے پہلے بھی جتنے انبیاء بھیجے تھے ہم نے انہیں انسان بنایا تھا اور ان کے جسم ایسے نہیں بنائے تھے کہ وہ ہمیشہ دنیا میں رہے وہ سب کے سب دنیا سے چلے گئے اور بخاری کے الفاظ ہیں صحابہ کہتے ہیں ہمیں یوں لگا کہ یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے حالانکہ عہد کے موقع پہ نازل ہوئی بھی تھی آٹھ سال پہلے لیکن حضرت بکر نے کیسا چھکا مارا کہ بالکل پوائنٹ پہ آ کے وہ آیت بیان کی اور صحابہ کہتے کہ کتنے دن تک یہ بخاری کے الفاظ ہیں سرکار یہ کہانی شریف نہیں بخاری شریف کتنے دن تک ہم اپنا غم غلط کرنے کے لیے کہ ہمیں یقین آ جائے کہ نبی اسلام دنیا سے چلے گئے ان کے لیے تو بہت مشکل چیز تھی ہم جب بھی ایک دوسرے کو ملتے تھے نا تو سلام کے بعد یہی پڑھتے تھے وما محمد اللہ رسول خلت من قبل ہی رسول دیکھے سابق کرام ایک دوسرے کو تسلیبی آیات پڑھ کے دے رہے ہیں آیت نازل ہوئی عہد کے موقع پہ جب حضور کی شہادت کی افواہ پھیل گئی اور صاحبہ نے تلواریں پھینک دی اللہ نے کہا نبی چلے گی تو کیا تو ختم ہو جائے گی امپلیمنٹ در ہوئی حضور کی وفات کے اوپر بڑے ٹائم کے اوپر لا کے نا جسے کہتے نا یقا پھینکنا یہ زور بکر نے کیا اور دیکھ لیں ادھر امت کا ایک ٹاپ کا بندہ وہ ڈسیو ہو گیا ہوا ہے عزد عمر بخاری کے الفاظ ہیں جو کہے گا حضور فوت ہو گئے میں اسے قتل کر دوں گا حضرت بکر کہہ رہے بیٹھ جا وہ بیٹھ ہی نہیں رہے آپ نے کہا چھوڑ دو عمر کو اس کے حال پہ تو میری طرف آؤ جب خطبہ دیا تو بخاری کے الفاظ حضرت عمر کہتے ہیں جیسے ہی ابو بکر نے جملہ بولا اور آیت پڑی وما محمد الا رسول قد خلط من قبل رسول تو میرے پاؤں میرے جسم کا وزن نہیں اٹھا سکے گھٹروں کے بل گرے پھر انہیں یقین آگا کہ دیٹس بس نبی رسام دنیا سے جا چکے ہیں تو اللہ تعالی نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول اٹھایا و لقت بافنا فی کلی امت رسولہ ہر امت میں انی ابود اللہ کے عبادت کرنی ہے اللہ کی وجتا نب اور خدا کے مقابلے پہ ہر چیز کی نفی کرنی ہے مقابلے پر یہ جو ہے نا انی ابود اللہ عبادت کرنی ہے اللہ کی عبادت کہتے ہیں ٹوٹل اوبیڈینس کو عبادت سے مراد صرف نماز روزہ حج زکات کرنا نہیں ہے حقوق اللہ بھی شامل حقوق العباد بھی شامل ٹوٹل اوبیڈینس بندگی کا رشتہ یعنی جیسے غلام اور مالک کا ہوتا ہے نا وہ کیا رشتہ ہوتا ہے کہ جو آقا کہے گا میں نے وہ کرنا ہے یہ بندگی اللہ کی کرنی ہے ٹوٹل اوبیڈینس یہ نہیں ہے کہ رمضان کا خدا اور ہے اور غیر رمضان کا خدا اور نمازوں کا خدا اور ہے زکات کا خدا اور کئی لوگ ہیں پکے نمازی ہیں کروڑ پتی ہے۔ زکوۃ کا پوچھیں کہتے ہیں نہیں ہم نے کبھی حساب نہیں کیا بس بے حسابا دے دیا۔ کیونکہ حساب گیتا تے پھر تے بہت زیادہ دینا پڑا۔ رمضان میں ایک افطاری کروا دی۔ ظاہر ہے میرے بھائی ایک عرب پہ 2.5 کروڑ کی زکوۃ نکلتی ہے۔ ہاں جی 1 کروڑ پہ 2.5 لاکھ تو سمجھ اتا ہے۔ جیسے بلین میں فگر جاتا ہے نا 1 ارب پہ 2.5 کروڑ زکوۃ ایک بار دماغ چکرا جاتا ہے۔ اور یہ جب 1 ارب 10 ارب اور وہاں سے ڈھائی کو آپ ذرا دس سے ملٹی پلائی کرے پچیس کروڑ ہو جائے پھر جناب ادھر ہاتھ پڑتا ہے یہ وجہ پھر وہ کہتے ہیں ہم نے صاف کیا ہی نہیں ہے کاروبار جی جی پورے حساب سے کرتے ہیں اللہ کی باری یہی تو صاف کے کیا نہیں بھئی اللہ نے ہر چیز حساب کے ساتھ رکھی یہ بھی جو پبلک میں مشہور ہے نا کہ جی اللہ کا ذکر بغیر حساب کے کرنا چاہیے حضور نے کوئی ذکر بھی بغیر حساب کے نہیں بتایا اور نمازیں بھی بتائی ہیں پانچ ہیں ان کی بھی رکتے بتائی ہیں بلا زامنی کہ فجر جتنا بھی ہو چلو دو نہیں تو دو نہیں تو چار نہیں تو چار نہیں تو آٹھ نہیں دو سے کم پڑھیں گے پھر بھی نہیں ہوگی دو سے زیادہ پڑھیں گے پھر بھی نہیں ہوگی تسبیحات تک ہیں تو بتایا یہ تیتی تیتیس تینتیس بار پڑھنی ہے اور یہ چونتیس دفعہ پڑھنا ہے یا تینوں کو تینتیس دفعہ پڑھنا ہے اور سو کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ شریق اللہ پڑھنا کوئی چیز بغیر صاحب کتاب کی نہیں ہر چیز میتھمیٹکل ہے وراثت کے سارے قوانین بتایا پورا بتایا ایک بیٹا آٹھ بیوی بی کو ملے گا ایک بیٹا چار خامد کو ملے گا اس میں بھی یہ, یہ تفریح ہوگی ماں باپ کو ایک بیٹا چھ ایک بیٹا چھ ملے گا زکات کی باری آئے تو کہتے ہیں جی بغیر صاحب کے ہم دے رہے ہیں کیونکہ دینی نہیں پوری تو اپنے آپ کو نا ایک دھوکے میں رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے جی ایک افطاری کروا دی رمضان میں تھوڑا سا راشن تقسیم کر دیا اور بھائی جو تمہاری اس میں اکویٹی لگی ہوئی ہے ساری کی ساری وہ ساری کی ساری جو کاروبار میں لگی ہوئی ہے جو پروڈکٹ کے طور پہ اس کی زکات نکالنی ہے ہاں جو اس کو سپورٹو ہے جس طرح فرنیچر ہے مشینری ہے یا گاڑیاں ہے اس کے اوپر زگات نہیں ہوگی لیکن جو پروڈکٹ آپ بنا رہے ہیں اس سارے کے اوپر آپ نے زکات دینی ہے جو رننگ میں ہے مال پروڈکٹ کی فارم میں یا پیسے کی فارم میں تو یہ ٹوٹل اوبیڈینس ہے تو عبادت ہوا پھر اللہ کو ماننا اس کے بعد اللہ کی ماننا اس طریقے سے اتباع رسول ہے رسول اللہ کو ماننا رسول اللہ کی ماننا دونوں چیزیں اور محبت کے ساتھ اتباع میں محبت کا جذبہ بھی شامل ہے اطاعت جو ہے وہ حکم کی کیٹاگری میں اتباع اس سے بھی اگلی چیز ہے اطاعت پلس ہے وہ محبت کے ساتھ ماننا جو سورہ نثا میں کہ اے نبی یہ اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے ہر معاملے میں آپ کو حاکم نہ مان لے اور جو آپ ان کے لیے فیصلہ کر دیں اپنے دل میں بھی حرج کوئی محسوس نہ کرے پھر یہ پکے مومن ہو گئے یہی تو امتحان ہے اس میں آخری چیز جو توحید کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے کہ اگر یہ عقید توحید تمام انبیاء کی بنیادی دعوت ہے اس آیت کے تحت تو اس کی بیسک ڈیفینیشن کیا ہے بیسک ڈیفینیشن اس کی قرآن نے ہمیں جو بتائی ہے وہ ہے اییا کا نعبدو و ابدو و باقی ساری اسی کی ہیں اے اللہ عبادت بھی تیری کریں گے تو آ بھی تو سے مانگے بس نماز عبادت زکات عبادت حلال اور حرام کی تمیز کرنا عبادت نظر نیاز صدقہ سب عبادات کی شکل ہے قربانی یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی اگرچہ دعا بھی عبادت ہے لیکن اللہ نے اسے اللہ سے ذکر کیا کیونکہ اللہ کو پتا تھا سب سے زیادہ شرک دعا میں ہونا ہے آج کوئی مسلمان غیر اللہ کے نام کی قربانی نہیں کرتا عید کے موقع پہ وہ کہتا ہے یہ کہ اللہ کے نام کی قربانی ہے اس سالے سواب کر دیں وہ ایک لگ ٹاپک ہے کرتے اللہ کے نام کی لیکن دعا میں غیر اللہ کو شریک کیا ہوا ہے جب آپ یا شیخ عبد القادر ال المدت کہتے ہیں تو یہ آپ اللہ کو دعا کے لیے پکارنے کی بجائے اللہ کے بندے کو پکار رہے ہیں اس میں شرک کر دیا آپ نے اب جو کر رہے ہیں انہیں نہیں پتا انجانے میں دعا شریک کیا میں شریک کیے کیونکہ دعا اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہے نا بدو و ایا کا مدد تٹ سے مانگیں گے دعا تٹ سے کریں گے جو ظاہری اسباب ہے وہ آپ کسی سے بھی کر سکتے ہیں کافر سے بھی و تا ون الر و تقوا ولا ون اڈ الفی ول اردوان نیکی اور پریس کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو برائی میں الگ رہو لیکن جو یہ والی مدد ہے یہ اگر کسی اور سے مانگی تو سیدھے آپ مشرک ہوں گے اب مترا دادا بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے وہ یکشیفس اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے وہ جو الکم خلاف اور زمین پر تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے تمہارے ماں باپ, باپ کے بعد تمہیں تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد کو الا اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الا بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہو کلی لما تدک بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو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 یعنی یا شیخ ابد ال کادر جنانی کا مطلب ہے کہ ابد ال جنانی کو آپ نے مابود مان لیا چاہے آپ لاکھ کہتے رہے وہ اللہ کے بندے ہیں اللہ نے جو ڈیفنیشن بتائی ہے اس میں معبود مان لیا ڈیفنیشن آپ کی نہیں چلے گی ہاں بارش کون برساتا ہے اللہ ڈیوٹی کس کی ہے فرشتوں کی بارش اگر آپ فرشتوں سے مانگیں گے کہ اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے فارغ اور پیغمبر نے بھی سلاد التکا پڑی ہے پیغمبر نے بھی اللہ سے مانگا بارش کی نماز سکھائی ہے ورنہ اللہ الگ کہ جو فرشتے ہیں وہ تو نبی اسلام کے پاس آتے تھے آپ ان سے ڈیک بات کر لیتے کہ جی مکہ ادھر دو بدل پہج دے ادھر امت نے تو چار آگے جانا تھا اور یہ وہ مثال ہے جو ہم نے کٹر قسم کے جو شرک کرنے والے کلمہ کو مشرک ہے ان کے سامنے بھی رکھی ہے نا کانپ اٹھے یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جنانی مدد اس کے اوپر ان کا دل سیٹسفائی نہیں ہو رہا ان کے سامنے آئےتیں پیش کر رہے ہیں نہیں سمجھ آ رہی پھر میں جٹکی مثال رکھتا ہوں کہ بتاؤ بارش کون برساتا ہے اللہ ڈیوٹی کی کی فرشتوں کی تو فرشتوں سے بارش مانگے نہیں نہیں کہتے بارش سے کیوں ڈیوٹی لگی ہوئی ہے نا نہیں نہیں دعا اللہ سے کرنی ہے تو تھوڑی دیر پہلے تو تم کہہ رہے تھے کی اور بزرگوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں حالانکہ ان کی لگی نہیں ہوئی جو ڈیفنیٹ لگی ہوئی ہے اس پہ ان کا دل نہیں کرے گا اور جن کی ڈیوٹی ثابت ہی نہیں ہے اس میں ان کو بکار رہے کہہ رہے ہیں اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے ہم تو کہہ رہے ہیں جن کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی تم مانتے ہو تم ان سے دعا ہی کرتے ہو اور جن سے تم دعا کر رہے ہو ان کی ڈیوٹیاں تم ثابت نہیں کر سکتے اگر سابت بھی ہو جائیں تو تم نے ہمیں خود ہی بتا دیا کہ بارش رشتوں سے نہیں اللہ سے مانگ سمپل سی بات ہے یہ بالکل ون سائڈ مقدمہ ہے اور قرآن و سنت اپنے اس مقدمے میں بالکل واضح ہے یہ چونکہ میرا فیورٹ ٹاپک ہے اس کے اوپر میں نے مسئلہ نمبر 3 ریکارڈ کروایا دعا صرف اللہ ہی سے اور ریسرچ پیپر نمبر 3 ہے جتنے انہوں نے شیطانی دھوکے دیے میں وہ میں نے اس میں سیٹل کیے ہیں دعا صرف اللہ ہی سے اس کا نام میں نے توحید ورسز شرک نہیں رکھا کیونکہ یہ چڑتے ہیں توحید کے لفظ سے بھی اور شرک سے ڈرتے ہیں تو میں نے اس کا عنوان رکھا تھا دعا صرف اللہ ہی سے یہ کوڈ ورڈ میں میں نے توحید کی دعوت پہنچائی تھی اور ہم جس نے پڑھی اب ایک عام آدمی کو دے نا دعا صرف اللہ ہی سے وہ کہے کو ہاں یار بھی تو اللہ کو لی مانگنے ہیں نا اصل عبد القاز جانی کو لی مانگنے جو مانگ بھی رہا ہوگا اب تو وسیلے ہی ڈالتے ہیں لیکن وہ جب پڑھے گا تو اسے پتا چلے گا ابھی اس میں تو سلاۃ الغسیہ بھی میں لکھی ہوئی ہے اس میں تو ڈائریکٹ مانگا ہوا ہے اور قرآن و سنت کیا بتا رہے ہیں اور پھر نبی الاسلام کے موزاد کو مس یوز کرتے ہیں کہ جی صاب کرام جو ہے وہ اللہ سے نہیں مانگتے تھے حضور سے جا کے کہتے تھے یار سل ہمارا یہ مسئلہ ہے اور نبی السلام دعا کرتے تھے مسئلہ حل ہو جاتا تھا کبھی کسی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو نبی اسلام ہاتھ پھیر دیتے تھے وہ مرزاد کو دعا بنا لیتے وہ اسباب ہے آڑ بھی نبی السلام ہمارے سامنے موجود ہوں ہم حضور کے پاس ہی ٹریکٹ جائیں گے کہ یار اللہ ہمارا یہ مسئلہ حل آل کریں اللہ سے لے کے دینا اللہ سے لے کے دیں اگر آپ کو اللہ نے اس کا ذریعہ بنانا ہے کہ آپ کے مبارک تھوک کی برکت سے یہ کنواں باہر نکلنا ہے تو یا آپ کے تھوک مبارک کی برکت سے پانی کا چشمہ جاری ہونا یہ آپ کی مرضی ہے کیونکہ ہمیں کانفیڈینس ہے کہ ہمارا نبی امام الماہدین ہے ہاں اگر ہم شرک کر رہے ہوں گے وہ ہمیں ڈانٹ دے گا اور وہ تو شرک کر ہی نہیں سکتا تو ہم ہر مسئلہ نبی کے پاس لے کے جائیں گے تو حضور کے موزات اور نبی الاسلام سے جا کے دعا کروانا اس سے کوئی یہ والا شرک ثابت نہیں ہوتا جو انہوں نے مچایا ہوا ہے یہاں کوئی دور دور تک کوئی شائبہ بھی نہیں ان چیزوں کا لیکن تماشا بنایا میں تو یہ چونکہ کرٹیکل آئے تھی میں اس کے اوپر اسی لیے تفصیل سے بولا اس میں ایک آخری بات جو اسی کانٹیکسٹ میں کہ ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول آیا لیکن یہ واحد پیغمبر ہے ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ختم نبوت کی برکت سے اللہ تعالی نے دو کوالٹیز ایکسٹرا آڈنی دے دی نمبر ون کہ ختم نبوت کی وجہ سے نبیوں والا کام شفٹ کر دیا امت کو کہ اب نبی کوئی نہیں آئے گا یہ امت ہوگی تو امت لیکن کام نبیوں والا کرے گی بہت بڑا ٹائٹل ہے یہ اکثر کہتے ہیں نا جی اس امت کی فضیلت ہے وہ فضیلت اس وجہ سے ہے کہ کام نبیوں والا شفٹ ہوا ہے صرف حضور کی نسبت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ حضور کے کام کی نسبت کی وجہ سے اور دوسری چیز جو بخاری مسلم حدیث ہے کہ مجھ سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے گئے وہ کسی قوم اور قبیلے کے لیے ہوتے تھے اور مجھے اللہ نے پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنایا یہاں دیکھیں اللہ مارے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول آیا وہ اللہ خلافی یہ بھی ایک آئے کوئی امت نہیں ایسی گزری جس میں کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا ہو لیکن حضور کے لیے کیا ہے وہ ماں اور سلح کا اللہ کا فتح بشیر ہوں ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا پوری انسانیت کے لیے وماسل کا اللہ رحمت اللہ ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے تمام جہان والوں کے لیے تمام جہانوں کے لیے بھی درست ہے ترجمہ اور تمام جہان والوں کے لیے بھی درست ہے لقت بافنا فی کلی امت رسولہ اور بے شک ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا ایک ہی بنیادی دعوت کے ساتھ ابود اللہ کہ ماننی اللہ کی ہے بندگی اس کی کرنی ہے عبادت اس کی کرنی ہے ٹوٹل اوبیڈینس اس کی ہے وجت طانب تاغوت اور اللہ کے مقابلے پہ جتنی بھی ہستیاں ہیں جو خدا کے مقابلے پہ کھڑی ہو جائیں وہ تاغوت ہے وہ اپنی باؤنڈری سے باہر نکل چکی ہے وہ تغیانی والا معاملہ ہے ان سے تم نے اجتناب کرنا ہے وہ تمام شیطان کے راستے فمن ہو تو یہ ساری امتوں میں ایسے لوگ تھے منہد اللہ جنہیں اللہ نے ہدایت دے دی من ہم منحقت ولا اللہ اور ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے اوپر گمراہی کی مور لگ چکی ہے اب وہ ریورس نہیں ہونے کی لیکن یہ اللہ نے نہیں لگائی انہوں نے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ کی ڈیوائن مور اپنے اوپر لگوائی ہے اللہ کی صفت عدل کہیں پہ بھی چیلنج نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتا ہاں گمراہ انسان خود کماتا ہے اللہ تو ہدایت ہی دیتا ہے یہ انسان ہے جو ہدایت قبول کرنے سے انکار کر کے گمراہی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے قرآن بھی گمراہ نہیں کرتا جس کا یقیدہ ہے نا کہ قرآن پڑھ کے کوئی گمراہ بھی ہو سکتا ہے وہ کافر ہے اور یہ قرآن کی ایک آیت کو انہوں نے مس کوٹ کیا یہ دلو بھی ہی کثیروں یادی بہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے اور گمراہ بھی کر دیتا ہے آدھی آیت پڑھی وہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو اہل ایمان ہے جب ان پہ قرآن نازل ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ حق ہے اور جو قرآن کی بات نہیں ماننا چاہتے وہ کہتے یہ اللہ تعالیٰ نے کیا مکھی اور مچھر کی مثالیں قرآن میں بیان کر دی ہیں اتنی بڑی ہستی تو اللہ نے کہا یہ اس لیے بیان ہے تاکہ تم اس کا انکار کر کے گمراہ ہو جاؤ اور جو اہل ایمان ہے وہ ہدایت پا جائے یعنی جنہوں نے بات نہیں ماننی تو انہوں نے کیڑے نکالنے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کا روب نہیں کسی کے اوپر ڈالنا تھا اللہ نے کہا کہ اللہ اس بات سے حیا محسوس نہیں کرتا کہ مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی کیوں اللہ کی آڈینس ایک ان پڑھ بھی ہے ایک پڑھا لکھا بھی ہے اس لیے اللہ تعالی نے چھوٹی چھوٹی مثالیں دی ہیں مکھھی کی مثال آئی نا سورت الحج میں کہ جن ہستیوں کو اللہ کے سوا تم پکار رہے ہو اپنا مشکل کچھ سمجھ رہے ہو مبوض سمجھ رہے ہو ان کی حالت یہ ہے کہ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے اور مکھی اگر ان کے کھانے سے کچھ اٹھا کے لے جائے اسے واپس نہیں لے سکتے کتنے کمزور ہیں جن کو تم نے اپنا معبود مانا ہوا ہے پھر صورت النکبوت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے ایمان کو مکڑی کے جالے سے تشبی دی ایک جھاڑو پھرتا ہے وہ جالے پڑے ہوئے یہ تمہارے ایمان کی ٹوٹل اوقات ہے تو یوں اللہ تعالیٰ نے حقیر چیزوں کی مثال دے کے بھی سمجھایا تاکہ بات سمجھ آ جائے تو جو اس مثال کو لیتے تھے اللہ نے کہا کہ وہ حق قبول کر رہے ہیں اور جو اس کا مزاق اڑا رہے ہیں نا تو پھر یہ اسی لیے ہے کہ تاکہ تم مذاق اڑاؤ اور گمراہ ہو جاؤ یہ ٹانٹ کے طور پہ بات ہے ورنا اللہ تعالی کی کتاب ہدل ناس ہے پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے فسیرو فی الارض تو زمین میں سیاحت کر کے دیکھو فنگ ضرو کے فقان عقی بت کہ جو ان سے اگلے لوگ تھے جنہوں نے اپنے وقت کے پیغمبروں کا انکار کیا انہیں جھٹلایا ان کا انجام کیسا ہوا اور یہ لوگ دیکھتے تھے مشرقین عرب جب شام میں تجارت کے لیے جائے کرتے تھے تو راستے میں وہ ساری بستیاں آتی تھیں ان کے کھنڈرات آتے تھے جو اگلی قومیں ہلاک کی گئی اب تو خیر سعودی حکومت نے ابھی ریسنٹلی بھی میری کوئی ایک ڈیڑھ ہفتہ پہلے بات ہوئی سعودیہ میں جو مسجد نبوی کا چینل چلا رہے ہیں نا بھائی وہ پاکستان سے ہی ہیں تو مسلسل رابطے میں رہتے ہیں اب انہوں نے ساری ہسٹوریکل پلیس جو ہے جب سے یہ محمد بن سلمان آیا نا یہ چونکہ تھوڑا سیکولر ٹائپ بند ہے یہ اس طرح کٹر وا بھی نہیں ہے تو انہوں نے تمام تاریخی مقامات کو رینیو کرنا شروع کر دیا تو وہ مجھے بتا رہا تھا کہ اتبان بن مالک کا گھر بھی ہم نے کھول دیا ہے اب وہ یہ مجھے ہی بتا سکتا تھا اب آپ لوگوں کو کون بتایا گیا اتبان بن مالک کون ہے میں نے کہا ہر کمال ہے کہتے ہیں وہ گھر ابھی تک اسی حالت میں تھا چونکہ وہ دور تھا بن مالک وہ ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے ایک صحابی حضور کے پاس آئے کہنے لگے رسول اللہ یہ جب بارش ہوتی ہے تو مدینے کے ندی نالے بہ پڑتے ہیں تو میں مسجد نبی میں جماع سے نماز نہیں پڑھ سکتا تو آپ کبھی ٹائم نکال کے میرے گھر آ جائیں اور دو نفل وہاں پڑھ دیں وہ میری مسجد بیت بن جائے گی جب میں مسجد میں نہیں آ سکوں گا نا تو مجھے تسلی ہوگی یہاں آپ نے دو رقطے پڑی ہیں میں اپنی نماز وہاں پڑھ لیا کروں پھر نبی الاسلام ایک دن بہت نفس نفیس تشریف لے گئے بخاری مسلم کے الفاظ ہے پورے محلے کے لوگ اکٹھے ہوئے وہاں پہ کوئی حلوہ بنا کے لے آیا کوئی کوئی چیز لے آیا کہ اللہ کے نبی آئے ہوئے ہیں آپ کو ویلکم کہنے کے لیے ان کے لیے, ان کے لیے تو بہت بڑی سعادت تھی پھر نبی اسلام اس کے گھر میں گئے اور فرمایا کہ بتاؤ کون سی جگہ تمہارے لیے سوٹیبل ہے جس کو تم بعد میں مسجد بعد بناؤ کہا یا رسول اللہ اس کونے میں آپ نماز پڑھے آپ نے کہا ٹھیک ہے تم میرے پیچھے کھڑے ہو آپ نے پھر نفل کی بھی جماعت کروائی اسی حدیث سے محدثین نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ نفل کی بھی جماعت ہو سکتی ہے اور پھر نبی اسلام وہاں سے تشریف لے گئے پھر وہ اتبان بن مالک نے بارش کی صورت میں سخت سردیوں میں جب وہ مسجد تک نہیں پہنچ سکتے تھے تو وہ جہاں حضور نے نماز پڑھی ہوئی تھی نا اس جگہ پہ وہ نماز پڑھا کرتے تھے اور وہ گھر ابھی تک موجود تھا وہ مدینے سے تھوڑا ہٹ کے کسی وادی میں تھا تو وہ اسی حالت میں تھا اس کو انہوں نے اب رینیو کیا اور ہسٹوریکل پلیس کے طور پہ ڈکلیئر کر دیا حضرت علی کا گھر بحال کر دیا انہوں نے سیدہ فاطمہ کا گھر حضرت عثمان کا حضرت بکر صدیق کا اور اس طرح حضرت عثمان کا جو کنواں تھا وہ سقیفہ بنی سائدہ والا معاملہ تھا وہ بنی سائدہ کا وہ جو باغ تھا جہاں پہ وہ پہلی بیعت ہوئی تھی وہ سارا انہوں نے رینیو کر دیا تو وہ ساری ہسٹوریکل پلیسز کو اب رینیو کرتے جا رہے ہیں تو وہ یعنی مجھے بتا رہے تھے کہ اب ہم ایک ایک کر کے نا لوگوں کے لیے چیزیں کر رہے ہیں تاکہ لوگ آ کے اس سے عبرت حاصل کریں تو اس میں کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے کوئی بدت والا یہ وہ میں نے کہا بدت والا معاملہ نہیں ہے جب تک کہ وہاں غلط ایکٹیویٹیز پرفارم نہ کی جائے یہ تو نبی اسلام کی یاداشتیں ہیں ان کو سنبھالنا چاہیے اور امت کا کام ہے کہ صرف یاداشتوں تک نہ رہے اس سے بڑی چیز تو اللہ کے نبی آپ کو دے کے گئے جو ہر گھر میں موجود ہے اللہ کی کتاب ہاں ادبان میں مالک کا گھر تو مخلوق ہے نا اصل جو حضور کی دعوت ہے وہ تو قرآن ہے وہ تو ہر گھر میں موجود ہے اسے بھی اتنی امپارٹینس دی جائے تو کفار مکہ جب ان جگہوں سے گزرتے تھے تو ان بستیوں کو دیکھتے تھے اللہ نے کہا کہ دیکھو یہ تم سے پہلے یہ لوگ تھے برباد کر دیے گئے تو اس وقت سے ڈر جاؤ کہ اس نبی کا انکار کرنے پر تم پر بھی عذاب آئے اور پھر آیا غزب بدر کی شکل میں عہد کی شکل میں اور پھر ہندک پہ مسلمانوں کو پاور تسلیم کر لیا مشرقین عرب نے پھر اللہ نے ہدایت دے دی فتح مکہ کے اوپر جب دھمکی لگائی گئی سورہ توبہ میں کہ بس تیئیس سال ہو چکے ہیں اب اب یا تو اسلام قبول بول کرو گے یا عرب کی سرزمین تمہیں چھوڑنی پڑے گی یہ ہر میں مکہ آپ کیا تک کے دیا یا پھر قتل کیے جاؤ گے اللہ کے شکر سب نے اسلام کو بول کر لیا اللہ نے اس چیز کی پروانی کی کہ تیرہ سالہ مکی قرآن دو تہائی قرآن کافروں کو دھمکی لگا رہا تھا کہ تم پہ عذاب آئے گا جس طرح اگلی قوموں پہ آیا لیکن اینڈ پہ اناؤنسمنٹ ہوئی کہ سب معاف لا نہ علیکم علیہ معافی ہو گئی ہاں یہ ایک شرط رکھتی تو باقی لوگ نے بھی اسلام قبول کر لیا انہوں نے نظر آ گیا کہ اللہ کے پیغمبر ہیں ابو سفیان دیکھیں نا حضرت خالب نے ولید پہنچ گئے ابو سفیان کے پاس انہوں نے کہا یار اب کون سا تجھے کوئی شک رہ گیا اور حضرت عباس کے ساتھ تو بڑی پکی دوستی تھی ابو سفیان کی اوور سیریز میں انہوں نے وہ سارے سین فلمائے انہوں نے کہا اب بھی تو آ کے کہہ رہے کہ کوئی دلیل چاہیے دیکھ اللہ نے کس طرح ایک نہاتے شخص کو جس کو تم نے راتوں رات ہجرت پہ مجبور کیا تھا دیکھو آج کس طریقے سے اللہ نے طاقت دی ہے اور پھر دیکھیں وہ مکہ کے لوگ بالکل اینڈ پہ مسلمان ہوئے انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اللہ نے ان کے ذریعے ان رومز اور پرشینس کو کھڑوانا ہے جن کے ناموں سے یہ کامتے تھے اللہ نے ان کو مسلط کر دیا ان کے اوپر پھر کوئی سامنے نہیں ٹھہرا اور آل موسٹ پانچ سے سات سال کے اندر رومن اور پرشین امپائر یہ تیرہ اجری میں دونوں جنگیں ہوئی ہیں کادسیہ اور یرموک حضور کی فات کے ڈیڑھ دو ڈھائی سال کے بعد یہ سب کچھ کایکلب ہو گیا تھا الحمد کیا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ دیا ان اعلی ہدا ہم اے نبی اگر تم ان کی ہدایت کے لیے ہرس کرو گے نا ان اللہ اللہ دی میں تو دیکھو جو گمراہی پہ اترا ہوا ہے اپنے اعمال کے سبب اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہے اللہ اسے اب ہدایت نہیں دے گا یعنی حضور کو کہا جا رہا ہے اگر آپ کی بھی خواہش ہے نا ہم نے ان کو ہدایت نہیں دینی کیونکہ انہوں نے گمراہی کمائی ہے ہاں ان کا تہدی من احبتا ولا کن اللہ یا شاہ ابھی جس سے تم محبت کرتے ہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور کسے دیتا ہے جو ہدایت کا طلبگار ہو وہ جاہدو فینا لنح دم جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں ان کے لیے کھول دیں گے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا وہ اقسمو بلا جہد اور انہوں نے اللہ کی قسم کھائی بڑی شد و مد کے ساتھ کیا قسمیں کھاتے تھے لا یبعث اللہ من میں یموت کہ اللہ تعالی مرنے کے بعد کسی کو زندہ نہیں کرے گا جی یہی ہے طریقہ آپ اگر بلی کو غائب نہیں کر سکتے اپنی آنکھیں تو بند کر سکتے ہیں نا زندہ ہو گئے تو مارے گے تو پھر بہتر یہ ہے کہ آخرت کا انکار کر دو جب آخرت کا انکار کر دو پھر نہ نبی کی بات ماننے کی ضرورت ہے نہ اللہ کی بات ماننے کی ضرورت ہے کیونکہ جب دوبارہ زندہ ہی نہیں ہونا تو کہانی ختم جو میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر انسان کو کوئی تکلیف نہ آئے نمبر ون اور نمبر ٹو اسے موت نہ آئے تو خدا انسان کی ضرورت ہی نہیں رہے گا دو چیزیں کوئی تکلیف نہ آئے اور موت نہ آئے خدا انسان کی ضرورت ہی نہیں رہے گا کیوں ہم خدا کو کیوں اپنی ضرورت سمجھتے ہیں کہ ہم نے مر جانا ہے جب مر جانا اس کا مطلب ہم اپنی زندگی کے مالک نہیں ہے اور جب مر کے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے تو پھر وہ ہم سے پوچھے گا ہاں جی تمہیں تو میں نے بھیجا تھا جہنم میں پھینک دے گا کیا کر لیں گے اور اگر ہم مرے ہی نہ تو دوسرے چانس یہ تھے کہ اس دنیا میں عذاب دے تو وہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ ہمیں کوئی تکلیف نہ آئے تکلیف کیا ہے فاقہ بیماری نوجوانی کے بعد بڑھاپا آ جانا یہ ساری تکلیف ہیں یہ ساری کمزوریاں نیند بھوک ٹوائلٹ جانا یہ ساری کمزوریاں ان میں سے کوئی بھی نہ ہو اور دوسری چیز کیا مل جائے موت نہ آئے تو سرکار دنیا میں ہی جنت ہے خدا ہماری ضرورت ہی نہیں ہے اور سر جنت میں آپ کو یہی کچھ تو ملنا ہے نہ بھوک نہ پیاس لذت کے لیے کھائیں گے بھوک کی وجہ سے نہیں کھائیں گے نہ نیند نہ ٹوائلٹ خوشبودار ڈکار آئے گی سب کچھ ہزم اور موت تو آئے گی نہیں بڑھاپا آئے گا نہیں ہمیشہ تیس سال کے جوان بیماری نہیں آئے گی تو یہ ہمارے اندر ہے خواہش موجود ہے تو یہ لوگ قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا بالا وایدن حق کا کیوں نہیں یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے کہ زندہ کیے جاؤ گے ولا کن الناس لا علمون لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے یا جانتے بوجھتے ہوئے اس سے آنکھیں بند کر لیتے لی فی اور یہ قیامت کے دن اللہ نے اس لیے تمہیں دوبارہ سے اٹھانا ہے تاکہ وہ تمہارے لیے کھول کے ہر چیز بیان کر دے جو تم دنیا میں اختلاف کیا کرتے تھے اور تاکہ کافروں کو بھی پتا چل جائے کہ دنیا میں ان کا دعوی جھوٹا تھا یہ ہو کر رہنا ہے اور یہاں پہ بھی اکثر لوگ آپ کو یہ فال بدی جملہ بولتے ہوئے سنائی دیں گے اور یہ اگے جا کے پتہ لگ جائے گا کون ٹھیک ہے۔ توبہ توبہ توبہ توبہ۔ اگے جا کے پتہ نہیں لگے گا لگ پتہ جائے گا۔ آگے اگے جا کے اگر کسی قادیانی کو یہ پتہ چلا کہ غلام آمد قادیانی دجال نے جھوٹا دعوی نبوت کیا تھا۔ تو کیا اسے آخرت میں اس چیز کا پتہ چلنا کوئی فائدہ دے گا؟ کسی کرسچن کو یہ پتہ چلا کہ جیزیز کرائیست تو اللہ کے بندے تھے وہ خدا نہیں تھے خدا کے بیٹے تھے۔ تو یا اللہ جی ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ بھیج دو اب میں مواحد ہو کے آؤں گا نہیں تو آگے جا کے تو لگ پتا جائے گا پتا نہیں لگے گا لہذا پتا لگانا ہے تو دنیا میں پتہ لگوائے آگے جا کے پتا نہیں لگنا لگ پتا جانا ہے انما قَوْلُنَا لِشَيْءٍ اِذَا ان ادا اردنا قون فون اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے جو چیز بھی ہم نے کرنی ہوتی ہے تو بس ہم تو ایک ارادہ کرتے ہیں کہ ہو جا اور ہمارا یہ کہنا ہی کافی ہوتا ہے وہ چیز ہو جاتی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ابھی اسپیسیفکلی ذکر کیا ہے جو قیامت کے دن مردوں کو اٹھایا جائے گا اس کے حوالے سے کہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے یوں اٹھا لیں گے پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا ہے کہ جب تم کوئی شے نہیں تھے ہم نے اس وقت بھی تمہیں پیدا کیا تو کیا دوبارہ نہیں پیدا کر سکتے ایک جگہ اور فرمایا کیا ہم پہلی دفعہ تمہیں پیدا کر کے تھک گئے جو دوبارہ نہیں پیدا کر سکتے پھر کئی جگہ فرمایا کہ جس خدا نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے کیوں پہلی دفعہ کوئی کام کرنا مشکل ہوتا ہے دوبارہ کرنا مشکل نہیں ہوتا اس کام کو رپیٹ کرنا اور پہلی دفعہ کریشن ایکس نئی لو کی ہوئی ہے ادمے محت سے وجود بخشا ہوا ہے جس نے کوئی چیز نہیں تھی اسے بنا دیا وہ گلی سڑی ہڈیوں میں سے راک میں سے ہاں وہ مٹی میں مل جائے یا ایئر کریش میں ہو یا سمندر کی گہرائیوں میں چلی جائے یا شیر کے پیٹ میں چلی جائے اللہ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اب تو جب سے یہ ایٹم کی اسٹرکچر کی آپ کو ڈٹیز پتا چلی ہے ڈی این اے کا پتہ چلا ایک ڈی این اے کے اندر کیا ڈیٹا ہے کیا کچھ نہیں آپ کر سکتے اور یہ تو انسان کی انفارمیشن ہے جس نے اس کو بنایا ہوا ہے اس نے اس کے اندر کیا کیا طاقتیں رکھی ہوئی ہیں وہ کیا کچھ کر سکتا ہے وہ تو اللہ کے ڈیوائن پلان ہے وہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا صحابہ اکرام نے تو جن چیزوں پہ غیب میں ایمان رکھا تھا نا ہمارے تو وہ سامنے آ گئی ہیں مجھے بتائیں اس زمانے میں لوگ کیسے کانسیپٹ رکھتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارا نام تمہارے سامنے رکھیں گے اور کہیں گے پڑھ آج اپنا حساب کرنے کو تو خود ہی کافی ہے انسان سوچتے ہوں گے کہ پوری زندگی کا حساب کہ فلاں دن میں نے کیا کیا فلاں منٹ میں نے کیا کیا آج سرکار یہ دیکھ لیں اتنی سی چیپ میں آپ جتنا مرضی ڈیٹا ڈال لیں ایمان بالغیب ایمان بہادہ بن چکا ہوا اس زمانے میں تو سوچا ہی نہیں تھا فلم چلا دیے نا آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ دنیا کی فلم چلا کے بتائے گا کہ دنیا میں تم یہ یہ کرتے تھے نا آج دیکھو اپنا حساب خود کرو آج دیکھ لیں ہم پرانی ویڈیوز لگاتے ہیں ایک ایک چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے پالیٹیشنس نے جو جو بیانات دیے ہوتے ہیں وہ انہیں ہانٹ کرنے کے لیے سامنے آ جاتے ہیں کوئی بھاگ ہی نہیں سکتا یہ تو دنیا میں نہیں بھاگ سک رہے اتنے اتنے ایار اور مکار قسم کے ہمارے پالیٹیشینس ہمارے ریاستی اداروں کے لوگ بات بات پہ اپنے بیان بدلنے والے یعنی وہ بچ پا رہے سوشل میڈیا سے آخرت میں جو اللہ نے جو کچھ ڈیٹا رکھا ہوا ہے کوئی سوچ سکتا ہے کہ کس لیول کا ہوگا تو یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایمان بالغیب کو ایمان بال کر کے بتا دیا دیکھیں اس میں میں ایک جملہ بولتا ہوں ہمارے ساتھ ایک ڈس ایڈوانٹیج اٹیچ تھا نا کہ ہمیں پیغمبر کا زمانہ نہیں ملا یہ کمزوری کبھی بھی اوور کم نہیں ہو سکتی ہم کبھی بھی صحابہ اور علبت والا ایمان اس حوالے سے حاصل نہیں کر سکتے کہ پروفٹ سامنے ہو آپ امیجن کریں بخاری کے حدیث ہے عبداللہ ہم نے مسعود کہتے ہیں ہم نے حضور کے ساتھ کئی بار کھانا کھایا اس حال میں کہ ہم لکما منہ میں ڈالنے لیتے تو اس میں سے اللہ کی تسبیح کی آواز آ رہی ہوتی تھی اب جس صحابی نے یہ خود دیکھا اس نے پھر رومن اور پرشین امپائر اکھاڑنی تھی اس نے تو دنیا میں ہی خدا کو دیکھ لیا نا قدرتوں سے یہاں جب پندرہ سو سلاح دیبیا کے صحابہ بخاری مسلم میں آئے کہ دیکھ ہیں کہ حضور جو ہیں وہ ایک پیالے میں انگلیاں رکھ رہے ہیں پندرہ سو صحابہ اس میں سے پانی پی رہے ہیں پانی کے چشمے جاری ہو گئے ہیں ساروں نے اپنے جانوروں کو پلایا پورے پورے مشکلیں بھر لیے اینڈ پہ حضور نے ہاتھ نکالا آپ کے اتنے کا اتنا ہی ہے اب مجھے بتائیں جن لوگوں نے یہ منظر دیکھے ہوئے انہوں نے تو مسلط ہی ہو جانا تھا سب کے اوپر کون ان کا مقابلہ کر سکتا تھا اس کی کمپنسیشن اس دنیا میں پیمبر کے جانے کے بعد کبھی بھی ممکن نہیں ہے ہاں, کسی درجے میں ممکن تھی وہ اللہ نے کر دی ہے وہ سائنس کی برکت ہے سائنس نے وہ کمپنسیشن کر دیا ہے کہ پیغمبر دنیا میں موجود نہیں لیکن پیغمبر کے جانے کے سینکڑوں سال بعد ان کی دیوی خبریں درست ثابت ہو رہی ہیں ان کی بتائی ہوئی باتیں درست ثابت ہو رہی ہیں اور وہ چیزیں جو آپ امیجن نہیں کر سکتے تھے آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں پرانے لوگ کہتے تھے کہ مٹی میں سے خود بخود ہی مینڈک بن کے اور یہ کیچ بن کے نکل آتے ہیں لوگ اس زندگی کو اتنا سمپل سمجھتے تھے یہ تو جب ڈی سٹرکچر دریافت ہوئی تو لوگوں نے کہا او او او او. یہ تو اتنا کمپلیکس ڈیزائن ہے کہ پوسیبل ہی نہیں ہے جب تک اسے کسی ایک ڈیوائن وزڈم نے ڈیزائن نہ کیا ہو کسی سپریم بینگ نے کسی سپر نیچرل ایجنسی اتارٹی نے لوگ تو سمجھتے تھے یہ آسان سی چیز ہے زندگی جو جو ہمیں ڈیٹیلس پتہ چل رہی ہے, تو انسان دن بدن سائنس کی برکت سے خدا کے قریب ہو رہا ہے یہ وہ کمپنسیشن ہے کہ پیغمبر موجود نہیں ہے سب کچھ نظر آ رہا ہے ہمیں سائنس کی برکت سے ایک ایک چیز اللہ نے دکھا دی کہ یوں ہوگا ایسے ہوگا وہ جو تفصیلات جس طرح میں نے اپنی ویڈیوز میں بیان کی ہیں میں کہتا ہوں خدا کا جو تعارف سائنس نے ہمیں آج کروایا ہمارے بزرگوں کو اس کا ہزارواں حصہ بھی حاصل نہیں تھا وہ بل بھی تھا ہم نے تو سب کچھ دیکھ لیا ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے کبھی نیشنل جیوگرافک اور ڈسکوری چینل کے اوپر جب وہ فاسٹ چلاتے ہیں نا کہ ایک بیج میں سے کیسے کمپل نکلتی ہے پھر اس میں سے کیسے درد نکلتا ہے اور پھر کیسے پھول لگتے ہیں وہ تو لگتا ہے مرزا ہو رہا ہے اور کائنات میں ہر چیز موجزہ ہی تھی بس ہم ان مرزاد کے عادی ہیں کہ انڈے میں سے چوزہ نکلتا ہے ورنہ انڈے میں سے چوزے کا نکلنا مردے زندے ہونے سے بڑا موجز ہے مردہ تو وہی زندہ ہو رہا ہے نا یہاں تو انڈا جو ہے بدل رہا ہے کسی اور چیز کے اندر تو کائنات کی ہر چیز موجزہ ہے اور سائنس کی برکت سے ہمیں دن بدن اپنے خدا کا تعارف ہو رہا ہے یہ اللہ نے اس امت میں مہربانی کی ہے پیغمبر نہیں رہا کوئی مسئلہ نہیں ہم تمہیں وہ چیزیں دکھا دیں گے جو اگلے لوگوں کو نہیں دکھائی تھی سنوریم آیا فل آفاقی وفی قریب ہم نہ تمہاری جانوں میں اور زمین وسمان میں ایسی نشانییں دکھائیں گے کہ تم مان جاؤ گے کہ قرآن حق ہے یہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ نے دکھا دی ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشد و لا الہ الا انت استغفرك و اتوب الیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ